من طیمز اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے تنظیر و کتاب من اللہ العزیز الحکیم کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو کہ غالب سب پر غالب ہے بہت زیادہ حکمت والا ہے انزل نا کتاب بے شک ہم نے نازل کیا ہے تیری طرف کتاب کو بالحق حق کے ساتھ فرغ اللہ پس عبادت کر اللہ کی مخلص ص اللہ الدین اس کے لئے دین کو خالص کرنے والا لا الہ نہیں ہے اللہ خبردار اللہ دین الخالص اللہ کے لیے ہے خالص دین والذین اور وہ لوگ اتفاد و بندون ہی اولیا جنہوں نے پکڑے ہیں اس کے علاوہ اولیاء ما نعبدہم نہیں ہم ان کی عبادت کرتے اللہ مگر لیبو تاکہ وہ ہم کو قریب کر دیں اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے ذلف خوب اچھی طرح سے قریب کرنا ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ یحکم بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان فی ماغم فی ہی اختریفون جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من ہوا قادبن اس کو جو جھوٹا ہے کفار اور بہت زیادہ ناشکرہ ہے لو اراد اللہ اگر ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ ان یتخیدہ والا دن کے پکڑے بلا اولاد لستفال بتا چل لیتا بمایہ خلوق و اس چیز میں سے جس کو وہ پیدا کرتا ہے ما یا جو چاہے سبحانہ ہو و پاک ہے اللہ القہار اللہ ہے اکیلا زبردست خلاق سباوات ہی پیدا کیا ہے اس نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحقی حق کے ساتھ یقبرالار وہ لپیٹتا ہے رات کو رات پر ا لو لپیٹتا ہے رات کو ال نهاری دن پر وہ یکوبر النہار اللیل اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر وسخار الشمس وال قمر اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو کل یجری سب کے سب چلتے ہیں ل اجری مسما مقرر وقت تک الا خبردار والعزیز الغفار وہی زبردست ہے ہے بخشنے والا ہے خالہ کم اس نے پیدا کیا ہے تم کو من نفس واحدہ تن ایک ہی جان سے پھر اس نے بنایا منہا اس سے زوجہ اس کا جوڑا وہ انزالا اور نازل کیا لاکم تمہارے لیے من الانعامی چوپاؤں سے ازواج تمانی تزواج جوڑے یہ یخلوں کو وہ پیدا کرتا ہے کم تم کو فی بطونی ام بہاتی کم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقم من بعد خلقن ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں فی ظلمات انسلاث تین اندھیروں میں غال اللہ یہ اللہ ہے تمہارا ربو تمہارا رب لہو اس کے لیے المل کو بادشاہی ہے لاحا نہیں ہے کوئی اللہ ہوا مگر وہی فن تصرفون پس تم کہاں پھیرے جاتے ہو ان تقفرو اگر تم کفر کرو فان اللہ پس بے شک اللہ تعالی غنی عنکم بے نیاز ہے بے پرواہ ہے تم سے و لا اور نہیں وہ پسند کرتا علی عبادی ہی اپنے بندوں کے لیے القفرا کفر کو وہ ان تشکرو اگر تم شکر کرو یرغاہ کم تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا والا تاضیرو واضح تن اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی وزرا اخرا دوسرے کا بوجھا ربکر چیم پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے فیونبی اکم پس وہ تم کو خبر دے گا پیما کم تم تاہلون اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے انح و علیم بدعاتِ سدور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی چیزوں کو وہ ادا مثلاً انسانہ اور جب چھوئے انسان کو ضرون کوئی تکلیف دعباحو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو منیبن الی ہی اس کی طرف رجوع کرنے والا تما پھر عیدا قبال ہو من ہوں اس کو عطا ہوتی ہے اس کی طرف سے کوئی نعمت ناسیہ بھول جاتا ہے ما کا نیدر الی جس کی طرف اس نے پکارا تھا اس کو من قبل اس سے پہلے وا جعل لہ ہی اور وہ بناتا ہے اللہ کے لیے کئی شریک لئیغ دن صبیلی ہی تاکہ وہ گمراہ کرے اس کے راستے سے کل کہہ دیجیے تمتع بکفری کا فائدہ اٹھا اپنے کفر سے تھوڑا سا انکا من اصحاب النار بے شک تو آگ والوں میں سے ہے امن ہوا قانتن کیا وہ شخص جو عبادت کرنے والا ہے آنا اللیلی رات کی گھڑیوں میں ساجدن سجدہ کرتے ہوئے و قائمن اور قیام کرتے ہوئے یح لرآرا وہ ڈرتا ہے آخرت سے رحمتہ ربی ہی اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کا یا کی کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں والذین لا یعلمون اور وہ لوگ جو نہیں جانتے انما تک کرباب بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل بند قل کہہ دیجئے یا عبادی اللہ دینا آمانو اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو اتاقو رباکم درو اپنے رب سے للہ دینا ان لوگوں کے لئے احسنو جنہوں نے نیکی کی فی حادی دنیا اس دنیا میں حسناتن اچھائی ہے بھلائی ہے وارد اللہ اور اللہ کی دمین واسعتن وسی ہے انما یوفت صابرون اجراہن بے شک پورا پورا دیے جائیں گے صبر کرنے والے اپنا اجر بغیر حساب بغیر حساب کے قل کہہ دیجئے انی عمیر میں حکم دیا گیا ہوں انبود اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی مغل لہ الدین خالص کرنے والا ہوں اس کے لیے دین کو وہ عمیر اور میں حکم دیا گیا ہوں لن اکونا تاکہ میں ہو جاؤں المسلمین مسلمانوں میں سے پہلا قل کہتیجئے انی اخافہو بے شک میں ڈرتا ہوں انعصیت ربی اگر میں نے اپنے رب کی لا فرمانی کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے قل اللہ اعبد کہتیجئے جی اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں مخلصا لہو دینی خالص کرنے والا ہوں اس حال میں کہ اس کے, دین اس کے لئے اپنے دین کو فعبدو پس تم عبادت کرو ما شئتم جس کی تم چاہتے ہو من دونہ ہی اس کے سواہ قل کہہ دیجئے ان الخاصرینہ یقین خسارہ پانے والے اللہ دینا وہ لوگ ہیں خاسرو انفوسا ہوں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو وہ اہلیم اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامتی قیامت کے دن الا خبردار ظال کا حلقسران المبین یہ خسارہ ہے واضح لہم ان کے لیے من فوقیم ان کے اوپر سے ظلالن آگ کے, من آگ کے ہوں گے, ہوں گے ومن تحتیم اور ان کے نیچے ضولا صاحبان ہوں گے ضالی کا اللہ ہو یہ ڈراتا ہے اللہ تعالی بھی اس کے ذریعے عبادہ ہو اپنے بندوں کو یا عبادی یا میرے فتقون مجھ سے ڈرو وہ اللہ دینہ اور وہ لوگ اجت نباغ جو بچے تاغت سے ان کہ وہ اس کی عبادت کریں وہ انبوی اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے فبشر پس خوشخبری دے دیجئے عباد میرے بندوں کو اللہ دینا وہ لوگ یس القول جو غور سے سنتے ہیں بات کو فیت طبع ہو تو وہ پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی بات کی اولا کلینہ ہدا اللہ, حدا اللہ ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اولا کام اور یہی لوگ عقل مند ہیں افہ من حقہ علیہ کلیمت الضابی کیا پس جس پر ثابت ہو گیا عذاب کا کریمہ عذاب کی بات افا انتا کیا تو تن بچانے والا ہے بچا لے گا من فنار فن اس کو جو آگ میں ہے لاکن تقرر ہوں لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا یا جو ڈر گئے اپنے رب سے لہم ان کے لئے غور بالا بالاخانے ہیں من ہا غور ان کے اوپر بھی بالاخانے ہیں مبنی بنائے گئے تجری چلتے ہیں من ہا اس کے نیچے سے النہارو دریا وا ہی اللہ کا وعدہ ہے لاخلف لا اللہ اللہ تعالیٰ نہیں خلاف ورزی کرے گا وعدے کی عالم تارا کیا تونیں نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انضارا من سمائی آسمان سے ماں ان پانی فصالہ کا ہو پس اس کو چلایا یا نابیا چشموں کی صورت میں فل اردی زمین میں سما یخری جو بھی پھر نکالتا ہے وہ اس کے ذریعے زرع کھیتی مختلفا الوانو ہو مختلف ہیں اس کے رنگ سما یہ پھر وہ اس کو خشک کرتا ہے فتح راہ پستو دیکھتا ہے اس کو مصفرن زرد سما یا پھر وہ اس کو بناتا ہے فلطام ٹکڑے ٹکڑے ان نفیداری کا بے شک اس میں دادا بتا نصیحت ہے لریل الالباب عقل مندوں کے لیے ہوتامن ٹکڑے ٹکڑے یا سیاہ لکڑی اندھن کو بھی ہوتامن کہتے ہیں آفا من شارح اللہ صدرہو کیا پس کو آدمی جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو لیل اسلام اسلام کے لیے فہو علی نور من پس وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے فغیر للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ پس ہلاکت ہے سخت ان کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کے ذکر سے اولائکہ فی غلال مبین وہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے احسن الحدیث اچھی بات کتابا کتاب ایسی متشابہا جو ملتی جلتی ہے مسانی بار بار جانے والی ہے منہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے جلود الینا ان لوگوں کے چمڑوں کے یک شونا ربا ہوں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے سما تلین جلود ہوں پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے چمڑے ان کی کھالیں ولوب ہوں اور ان کے دل علا ذکر اللہ ہی، اللہ کے ذکر کی طرف سال کا یہ اللہ کی ہدایت ہے یہ دیبی ہی میں ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے وہ میں دل اللہ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فمال پس نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا آفام یہ بھی وجہ ہی کہ پس وہ آدمی جو بچتا ہے اپنے چہرے کے ساتھ سو الاذابی اذاب کی برائی سے یوم القیاماتی قیامت کے دن وقیرہ اور کہا گیا لالمینہ ظالموں کے لیے کہا جائے گا ظالموں کے لیے زو کو چکھو ماں کن تم تقسیبون جو تم کماتے تھے قزہ بلّینہ جٹلایا ان لوگوں نے منقبر جو ان سے پہلے تھے فعطاحم العداب پس آیا ان کو عذاب من منحص لا شعرون جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے فعضا کا حم اللہ چکھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو چکھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو الفضیہ رسوائی فل حیات دنیا دنیاوی زندگی میں والا اداب الآخرتی اور آخرت کا عذاب اکبر سب سے بڑا ہے لوکان و یا کاش وہ جان لیتے والا قد اور البتہ تحقیق ذربنا ہم نے بیان کیا ہے للناسی لوگوں کے لئے فی حاضر قرآن اس قرآن میں من کلی مسئل ہر طرح کی مثال لعلہم یتدکارون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں قرآن عربی قرآن عربی غیر دی عواج ٹڑے پن کے بغیر لعلہم تاکہ وہ یتدکون بچ جائیں ذرا اللہ مثلا بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال راجالن ایک آدمی کی فی ہی شرا اس میں شریک ہیں متشق سونا جھگڑنے والے و راج اور ایک آدمی سالمن سالم ہے لراجلن ایک آدمی کے لیے حل کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال کے اعتبار سے الحمدللہ ہی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثر لا بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے انا کا بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں و انا ہم اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں تو ماں ان کم پھر بے شک تم قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے پاس تخت سیمون جھوڑو گے خمنظلم پس کون زیادہ ظالم ہے ممن اس آدمی سے کدب علی ہی اس نے جھوٹ بولا اللہ پر بک صدقی اور اس نے جٹلایا سچائی کو اس جا جب وہ اس کے پاس آئی علیہ صفی جہنمہ کیا نہیں ہے جہنم میں مثمََ لل کافروں کے لیے ٹکانا واللہ دینا اور وہ, دی اور وہ شخص جاہ بھی صدقی جو لے کر آیا سچائی و صدقہ بھی اور جس نے اس کی تصدیق کی اولائکہم المتقون یہی لوگ ہیں بجنے والے پرہیزگار لہم ان کے لئے ما یشاؤنا جو وہ چاہیں گے ہندہ ربیہم ان کے رب کے ہاں دالکہ یہ جزا المحسنین جزا ہے بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا لیو کفی اللہ تاکہ مٹا دے اللہ تعالیٰ عنہم ان سے اسوہ اللہ دی برائی اس چیز کی عمل جو انہوں نے کیے کہ عمل وجزیہ ہم اور ان کو بدلا دے اجرا ان کے اجر کا بھی احسن اللہ دی اچھا ترین اس چیز کا کانو ہو جو وہ عمل کرتے تھے علیہ اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی کافی ہو کفایت کرنے والا اپنے بندے کو وہ یوخبہ کا دینا اور وہ تجھ کو ڈراتے ہیں ان لوگوں سے مندون ہی جو اس کے علاوہ ہیں بب ادھر جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فمال ہے میں یہ دلہ ہوں اور جس کو اللہ ہدایت دے فما لہ بن مغل نہیں ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ غالبام انتقام لینے والا بلا انصحمر اگر تم سے سوال کرے منخر قص سماواتی وربا کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو تو وہ ان ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کل کہہ دیجیے افارا تم بس کیا خیال ہے تمہارا ماتندون جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ان ارادہ نے اللہ اگر ارادہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھی ضرور کسی برائی کا حل ہننا کا شفا ہی کیا ہے وہ ان کے اس کی تکلیف کو دور کرنے والے او ارادانی بھی یا اس نے ارادہ کیا میرے ساتھ رحمت کا حل ہنم نہ من سے ہی کیا وہ روکنے والے ہیں اس کی رحمت کو قل کہہ دیجیے حسبی اللہ کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ علیہ یہ المتوکلون اسی پر توقل کریں توکل کرنے والے یا توکل کرتے ہیں توقل کرنے والے قول کہتی دی دیئے یا قوم اعملو اے میری قوم عبادت کرو عمل کرو على مکانتیکم اپنی جگہ انی عاملون بشک میں عمل کرنے والا ہوں فسوفا تعلمون پس عن قریب تم جان لوگے من یعتیہی عذابم کس کو آتا ہے عذاب یخزیہی جو اس کو رسوا کر دے گا ویحلو علیہی اور اترتا ہے اس پر عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا عذاب انا انہ کا کتاب بے شک ہم نے نازل کی ہے جو ہدایت پاتا ہے فلی نفسی تو اس کے اپنے لیے گمراہتا ہے, ومن اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ بھی گمراہتا ہوگا اسی پر رما ان بھی وکیل اور نہیں ہے تو ان پر کوئی ذمہ دار کار ساتھ اللہ توفل انفس اللہ قبض کرتا ہے روحوں کو ہی نہ موتی موت کے وقت بل اور وہ لم تمت جو نہیں مرتی فی منامی اپنی نیند میں فیمسی کل تھی روک لیتا ہے اس کو کگا علیہ الموتہ جس پر فیصلہ کیا ہوتا ہے موت کا یور سر القرار بھیجتا ہے دوسری کو اجل مسمہ مقررہ مدت تک انفیزا نکالا آیاتِن یقیناً اس میں نشانیاں ہیں قوم یتفقارون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اب من دون مندون شفعاء آ انہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے علاوہ سفارشی کل کہہ اولو اولؤقان کیا اور اگر وہ ہوں لا ملکوں نہ نہ مالک ہوں کسی چیز کے ولا ولایا اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں قل کہہ دیجیے للہ و جمیعہ. شفاعت و جمی آ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے لہو ملک السماوات والارض لہو ملک و سماوات اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی سما الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے و ادا ذیر اللہ عدہ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اکیلے کا عشم عزت کرتے ہیں قلوب الدینہ ان لوگوں کے دل لا مینون بالآخراتی جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ ادا ذکیر اللدینہ مندونی ہی اور جب ذکر کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سوا ہیں ادا مسترون تو اچانک وہ خوش ہوتے ہیں کُلاہماں کہہ دیجیے اللہ فاخر فاطر رسما واتی پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کو عالم الغیب و جاننے والے غیب اور حاضر کو انت تحکم بین عبادی کا تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان فی ما کانوں فی ہی یکتفون اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں بلو اللہ للہ دینا ظالموں اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ہو ما فل عرضی جو کچھ بھی زمین میں ہے زمین سارے کا سارا بسلہ ہو معا اور اس کی مثل بھی اس کے ساتھ لف تھی البتہ وہ فدیا دے دیں یہ سب کچھ من سوء العدابی عذاب کی برائی سے یوم القیامتی قیامت کے دن ببال من اللہ اور ظاہر ہو گیا ان کے لیے اللہ سے معلوم یقون یا جس کا نہیں تھے وہ گمان کرتے و ہوں اور ظاہر ہوگا ان کے لیے سید آ تو ماں برائی اس چیز کی جو انہوں نے کمایا وہ ہاں اور گھیر لے گا ان کو ماں وہ کچھ کانو بھی اس جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے فدا مسل انسان ضرور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعانا وہ ہم کو پکارتا ہے سما ادا قبل نعمت منہ پھر جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں نعمت اپنی طرف سے قالا کہتا ہے انما اوتیتو علی علم میں شک میں یہ دیا گیا ہوں علم, پر علم کی وجہ سے بل بلکہ ہی فتنہ تنو فتنہ ہے ولیکن اکثر ہم لیکن ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے قد قالا ہاللہ دینا تحقیق یہ بات کہی تھی ان لوگوں نے من قبل ہم جو ان سے پہلے تھے فما اغنا ہم پس نہیں کفیت کیا ان سے ما کا نیکسیبون اس چیز نے جو وہ کماتے تھے فصاب ہوں بس پہنچا ان کو سید آ ما ماں برائی اس چیز کی جو انہوں نے کمایا وہ اور وہ لوگ ظالام جنہوں نے ظلم کیا منہا الا لوگوں میں سے سی و ان کو پہنچے گی سی آ تو ماں کا سابو برائیاں اس چیز کی جو یبسط کا پھیلاتا ہے رزق لم یہ شاہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ یکر تنگ کرتا ہے ان نفیداری کلاتن بے شک اس میں نشانیاں ہیں قومی ایمان لانے والی قوم کے لیے یا عبادی علی اے میرے وہ بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے اللہ عنفسم اپنی جانوں پر لا تکنا تو نہ تم مایوس ہو جاؤ من رحمت اللہ ہی اللہ کی رحمت سے ان اللہ یقینا اللہ تعالی یغفر ظلوب و بخشتا ہے گناہوں کو سب کو ان ہو بے شک وہ حالغفور رحیم وہی بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ امیب و ادارب بھی اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف عصلی مولا ہو اور اس کے لیے متی ہو جاؤ بن قبلی کم اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس الگاب و آغاب سما پھر لاتم سارون تم مدد نہ کیے جاؤ گے بتو اور پیروی کرو آحسانہ ماں انزدہ چیز میں اس کی اچھائی کی جو نادل کیا گیا ہے تمہاری طرف میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے من قبر ایتیکم العذاب اس سے پہلے کہ آئے تم کو عذاب وقتاً اچانک وانتم لا تشعرون اور تم شعور نہ رکھتے ہو انتقول نفس کہ کہے کوئی جان یا حسرتا ہائے افسوس علامہ فررتو اس پر جو میں نے کوتاہی کی تھی جم اللہ ہی اللہ کی جناب میں وہ ان کن تو اور بے شک میں تھا مذاق کرنے والوں میں سے او یا یے لو ان اللہ ہدانی اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت دیتا لا کن تو مین تو میں ہو جاتا پرہیزگاروں میں سے اوتکلا یا این ترآبا جب کو دیکھے عذاب کو لو انلی ان کر رتن کاش کے ہوتا میرے لیے واپس لوٹنا پھاقو نا منل محسنین تو میں ہو جاؤں نیکی کرنے والوں میں بلا کیوں نہیں قد جات کا آیاتی تحقیق آئی تیرے پاس میری آیات فقط جب تبھی تو نے ان کو جٹلایا وستقبر اور تکبر کیا وکنتا تو تھا ہو گیا مرل کافرین کافروں میں سے وہ القیامتی اور قیامت کے دن تر الدینہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کاداب اللہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر وجوہ ہوں ان کے چہرے مثبت سیاہ ہوں گے علیہ صفی جہنما کیا نہیں ہے جہنم میں مثبن ٹھیکانہ المتقبرین تقبر کرنے والوں کے لیے وہ انہیں جلّا اللہ ددین تقو اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوا اختیار کیا بے مفاذاتی ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے لا مسو مسو کو نہیں چھوئے گی ان کو کوئی برائی والا جنون اور ناو غم زدہ ہوں گے اللہ خالق کلِ شہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو وہ ہوا اللہ کلی شہم وکیل اور وہ ہر چیز پر کار ساز ہے لہو مقالد اس کے لیے ہیں، چابیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی ودینہ کفر آیا اور وہ لوگ جنہوں نے کیا اللہ کی آیات کے ساتھ او لاہ کا ہم وہی لوگ ہیں خسارا پانے والے کہ جی اللہ, اللہ کے سوا تم مجھ کو حکم دیتے ہو آگولو میں عبادت کروں قبل کا البتہ تحقیق وحی کی گئی ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے لن اشرک کہ اگر تو نے شرک کیا لاحبہ طلّہ حمالوں کا تو ضائع ہو جائیں گے تری حمل وَلَا تَقُونَنَّ اور تو ہو جائے گا خسارا پانے والوں میں سے بل اللہ فعبد بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر وکن اور ہو جا من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے وما قدر اللہ حق و ہی اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جس طرح اس کی قدر کا حق تھا بلفر کو جمی ان ہو اور زمین ساری کی ساری اس کے قبضے میں اس کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامت قیامت کے دن بس سماوات اور آسمان مت یا تن لپیٹے ہوئے ہوں گے بھی یمینی ہی اس کے دائیں ہاتھ میں سبحانہ ہو وہ پاک ہے وطلا اور بلند ہے عما عشری اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں ونفی قافی سوری اور پھونکا جائے گا سور میں فسائقہ منفی سماواتی تو بے ہوش ہو جائے گا جو بھی ہے آسمانوں میں اور پھر من فل ارضی اور جو ہے زمین میں الا من شاء الله مگر جس کو چاہے اللہ تعالی ثم نفخ فيه اقرا پھر پھونکا جائے گا اس میں دوبارہ فاذا هم قيام ينظرون تو وہ اچانک کھڑے دیکھ رہے ہوں گے وہ اشراقت الارض اور روشن ہو جائے گی زمین بھی نوری ربی اپنے رب کے نور کے ساتھ وبود الکتاب اور رکھ دی جائے گی کتاب وجی ابن نبیین و شہدائی اور لایا جائے گا نبیوں کو اور شہدا کو وخودی بینہم بالحق اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ وہ حملہ یظلامون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے وفیت کل و نفسم معاملت اور پورا پورا دی جائے گی ہر جان جو اس نے عمل کیا وہ ہوا علم اور وہ خوب جانتا ہے بھی ماں اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں رسیق اللہ دینہ اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے گے اب وابوہ کھولے جائیں گے اس کے دروازے و قال الحم خزانہ کہیں گے ان کو اس کے دربان عالمی کم رسول و من کم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے یت الونا علیہ کم جو تلاوت کرتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات و یون زیرون کم لیکا اور تم کو ڈراتے ہوں اس دن کی ملاقات سے قالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں وال محقت کلیمت الضابی القاخرین لیکن ثابت ہو چکی ہوگی عذاب والی بات کاخروں پر قیدت خلو ابوابا کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں خال دینا فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے فبیس عمت المتقبین بس تقبر کرنے والوں کا ٹکانہ برا ہے وَسِيقَ اللہ دینت رَبَّهُمْ اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا یا جو ڈرے اپنے رب سے ادل جنت جنت کی طرف زمارا گروہ در گروہ حتیٰ ادا جاؤہا حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے وہ فطیحت ابواب اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے وقال لہم خزنت اور کہیں گے ان کو ان کے دربان سلام علیکم تم پر سلامتی ہو طب تم تم پاکیزہ رہے خد پس داخل کو لوہس داخل ہو جاؤ اس میں خالدین ہمیشہ رہنے والے وقال الحمد للہ اللہ وہ کہیں کہ تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے ہیں سادہ کا نا ہو جس نے سچ کر دکھایا ہم سے اپنا وعدہ و عورت اربا اس نے بارس بنایا ہم کو زمین کا نا تباؤ امین الجنت ہی کہ ہم جنت میں جگہ بنائیں حے تو نشا جہاں ہم چاہیں فن عمر العامرین بس اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا و ترل ملائی تو دیکھے گا فرشتوں کو آپ من حول منحل العرشی وہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے یوسف بون بحمد و تسبی بیان کریں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ وقودیا بینہم بالحق اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ وکیل الحمدللہ رب العالمین اور کہا جائے گا کہ سب تاریخیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے